اب وقت ہوا ہے ذوقر نات کا انشاءاللہ شاء آپ کو کچھ دیر کے بعد ایک زبردست دلچسپ مدنی مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آج کن ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج تیسرا کوارٹر فائنل ہے اور یہ وہ ٹیمیں ہیں جو آگے بڑھ چکی ہیں ان کے درمیان ہمارا پیارے پیارے اشعار کا مدنی مقابلہ ہے ذوق نات آپ اس کو دیکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں کل کا سلسلہ کیسا ہوا تھا اور کون سی ٹیم آگ بڑھی تھی اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے آپ کو ایک تیاری سی ناگ شریف سنائیں گے اور اس دوران منچ پر کچھ تبدیلیاں ہوں گی اور ہم ذوق نات کے تیسرے کوارٹر فائنل کی تیاری کریں گے ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد سل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ مقابلہ اور ڈیفنس والوں کے درمیان ہے عمری ان کی گلی میں گزرے ذرے ذرے سے بڑے پیار سے ربت صبح میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے رضا رضا ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے کیا وہ کلام ناتھ کے طور پر پڑا جاتا ہے نعم کیا وہ بڑے مصرے پر مشتمل ہے نام کلام کے شروع کے مصرے میں شفاعت کا ذکر ہے لا خوشیا رضا ہے کے لیے آ گیا ہے ٹیک اکیس بائیس آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے شیر نہیں سنایا ٹی سے ڈیفینس اور کونگی او کسی نے جانا ہے آج گھر خوشیاں منا جشن رضا ہے قربان جاؤ جشن رضا ہے ایک منٹ اور سولہ سیکنڈ انہوں نے لیے سبحان اللہ جشن رضا ہے وہ خلد جس میں اترے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات ادنا نیچھاور اس میرے دلہا کے سر کی ہے آپ کا جواب درست ہو چکا ہے بنے گا جانے بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے <تصفح> بلا رہا رہا رہا مدینے والے بلا رہے ہیں سبحان اللہ اورنگی والوں کے بل آخر اس میں سولہ نمبر ہیں ڈیفینس والوں کے گیارہ یہ سیمی فائنل میں جا چکے ہیں ان کو مبارک ہو یا رسول اللہ مر نئی کیا حبیب اللہ پڑی سل ہویا رسول لسلم ابی حبیب اللہ عرش حق دے رسول اللہ کی عرش حق, حق ہے مصن دے ریپا سو لو ہر گے مصن دے رپا the ہے نمت رسول اللہ رسول اللہ کو حجت رسول اللہ کی اور تجھ سے اور سے کیا مطلب اے ملک دو رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول لاہی دے قرآن حضور تجھ سے کبے مدحت وصول اللہ کی جشن رضا ہے خوشیاں مناؤ جشن رضا ہے قربان جاؤ جشن رضا, رضا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضرین و ناظرین تیار ہو جائیں وقت ہو چکا ہے مقابلہ ذوق نعت کا فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضان یہ بھی فیضانِ اعلیٰ حضرت ہے کہ ہمیں نعتوں کا ذوق ملا نعت پڑھنے کا شوق ملا کے بخشش کا فیضان الحمد ہمارے گھر کے بچے بچے کو حاصل ہوتا ہے نعتیں پڑھتے ہیں اور جھومتے ہیں تو اس کے مستعفی پیدا ہوتا ہے اس لیے ذوق نات بڑھنا چاہیے اور اسے بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے مدنی چینل پر ہو رہا ہے اشر اعلی حضرت میں مدنی مقابلہ ذوق نات اور آج اس کا آٹھواں سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کوارٹر فائنل اور چار مقابلے ہونے ہیں کوارٹر فائنل میں آج ہے تیسرا مقابلہ کوئی سی چار ٹیموں کو آگے بڑھنا ہے اور کوئی سی چار ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی اور چار جو ٹیمیں ہوں گی ان کے درمیان سیمی فائنل ہوگا لہذا اب کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آگے بڑھنا ہی ایک حل ہے شیڈیول آپ دیکھ رہے ہیں کوارٹر فائنل کا پہلے کی دو ٹیمیں اورنگی اور اورنگی ٹاؤن یہ آگے بڑھ چکے ہیں اور دو ٹیمیں ڈفینس اور ملیر یہ پیچھے جا چکے ہیں مزید دو ٹیموں کا مقابلہ باقی ہے آج ہیں ہمارے ساتھ دو ٹیمیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ مدنی مقابلہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے کالس بھی کرتے رہیے اپنا ذوق نات بڑھاتے رہیے اگر آپ اپنی نات کی کوئی ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے تو ویڈیو بنائیے آواز وغیرہ کلیئر ہو ایک یا دو شیئر پڑھیے ویڈیو بنا کر اس نمبر پر سینڈ کر دیجئے ڈبل زیرو نائن ٹو ون سکس ون ٹو زیرو ون سکس ون سیون اس نمبر پر انشاءاللہ شاء ممکنہ صورت میں آپ کی پڑی گئی نات کو ہم اپنے سلسلے ذوق میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے مراحل ہیں کوارٹر فائنل میں جو زیادہ نمبر لیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ناظرین کی کیا رائے ہے آج مقابلہ ہے گلشن اقبال اور کارا دار کی ٹیموں کے درمیان بابل مدینہ کی بارہ ٹیموں کو چنا،, چنا گیا تھا دس ٹیموں کو چنا گیا تھا اور اس میں سے اب تک چار ٹیمیں پیچھے جا چکی ہیں کوئی چھ ٹیمیں باقی ہیں ان میں سے بھی دو کو ابھی مزید پیچھے جانا ہے مقابلے جاری ہے دیکھتے ہیں ناظرین کی کیا ہے آج کے بارے میں گلشن اقبال والوں کو فورٹی ون پرسینٹ رائے ملی ہے اور کھارا دار ففٹی نائن پرسینٹ یہ ایک صرف رائے ہوتی ہے حقیقت آپ کی کارکردگی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر سے تعارف لیتے ہیں ہمارے ان اسلامی بھائیوں کا ایک بار آپ پہلے بھی آ چکے ہیں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنا پھر تعارف کروائیے محمد ہارون التاری محمد ہارون اتاری محمد نان بھائی محمد عادل التاری عادل التاری محمد میلاد رضا میلاد رضا محمد عاصف مرحبا محمد صمی اللہ تاریخ ماشاءاللہ ہمارے پیارے پیارے ناخوا بھی ان ٹیموں میں شامل ہیں اور دیگر اسلامی بھائی بھی اس میں شامل ہیں آٹھ مراحل سے گزرنا ہے دیکھتے ہیں کون سے وہ سیگمنٹ ہیں جن سے گزر کر انہوں نے آگے بڑھنا ہے آٹھ مراحل یہ بھی دکھا دیجئے آپ تیار ہیں مراحل محبو محبو کے لیے سب آٹھ مراحل ہیں مدنی اشار کی تکرار کلام کسوٹی حروف تحجی شاعر کون درست کیجیے غور سے دیکھیے اشارے اور شیر مکمل کیجیے ان آٹھ مراحل سے گزر کر آگے بڑھنا ہے آپ تیار ہیں آپ بھی تیار ہیں ہم پہلا مرحلے کو شروع کرتے ہیں ہمارے حاضرین بھی تیار ہو جائیں ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائیں ہوں اور ان کی دل جوئی کی بھی نیت ہو ذکر اللہ کی نیت ہو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے مرحلے کی طرف اور شروع کرتے ہیں مدن اشار کی تکرار فلور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ ہے ہے ہے ہے مدنی اشار کی تکرار میں تین منٹ دیے جائیں گے تفصیل بیان کر دیتا ہوں نئے ناظرین کے لیے ویسے تو آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہونا ہے ایک شعر میں پڑوں گا اس کے آخری ہب سے آپ شعر پڑھیں گے اور پھر یہ شعر کی تکرار شروع رہے گی بیت بازی بھی سے کہتے ہیں تین منٹ کے اندر کسی کا پلہ اگر بھاری ہو گیا تو ٹھیک ورنہ برابر پوائنٹس دے دیے جائیں گے آئیے پہلا سنتے ہیں پہلا شعر ہے اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میم سے شعر پڑے گا میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے دربے بہا دیے ہیں ماشاءاللہ اللہ پہلے ماشا اللہ آپ ات الٹے آتے تھے آج میرے سیدھے آدھ ہیں آپ کا دونوں ٹیموں کا دوسرا مقابلہ جاری ہے یا سے شیر پڑیں گے بہا دیے ہیں نون جلدی جلدی اشار ہوں وقت ہمارا کم ہوتا ہے تین منٹ میں یہ مقابلہ آپ اپنی طرف لے سکتے ہیں اتنی دیر نہیں ہوگی نہارے دوزخ کو چمن کر دے بہارے آر ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے آر نہ آر سبحان اللہ جی بہت مانا مگر اے ظالم تل ان کے رستے پہ تو تھکا نہ کرے ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے آپ لوگ بھی تھک تو نہیں گئے ابھی تو ابھی تو مدنی مقابلہ شروع ہوا ہے جی یا دو منٹ باقی ہمارے پاس مجھے تو دو نمبر لے سکتے ہیں یا خدا محو نظارہ ہو یہاں تک آنکھیں شکل کر آ میرے دل میں وہ سورت محفوظ کیا بات ہے اچھی تمنا ہے ظالم ڈرا رہے ہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں جلد آ کے دیجیے آ کر خدا را کے اتار کو سہارا آقا دو جلد آ کر اتار کو سہارا آقا دو جلد آ کر اتار کو سہارا آپ نے شیر درست کر لیا ہے یا سے شیر سہارا الف الف شیر الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے آصف بھائی ذرا جوش کے ساتھ الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے ویسے تو آصف بھائی بہت جوش دلاتے ہیں ہمیں اور جب یہ ناتے پڑھتے ہیں تو ہم بھی جوم جاتے ہیں یہاں بھی جوش دلانا ہے ہمیں انشاءاللہ جی ارض وات ضیا پیر مرشد کے صدقے میں آقا یہ اتار آئے دوبارہ دوبارہ مدینہ ہاں ہاں شیف، مشورہ جاری پچاس سیکنڈ ہیں کم و بیس ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں چار پھرتے ہیں نون چالیس سیکنڈ باقی ہیں نہ دیکھو شکلیں مشکل تیرے آگے کوئی مشکل سے یہ مشکل ہے غوث کوئی مشکل سے یہ مشکل ہے یا غوستہ پچیس سیکنڈ باقی ہیں اس کے بعد مدنی مقابلہ یہ مرحلہ رک جائے گا سدا مقصود ہے عرض غرض کیا غرض کا, کا آپ تو کافل ہے یاغوش غرض کا آپ تو کافل ہے یاغوش ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروخ ہے اصل الاصول بندگی استاج کی ہے استاج کی ہے مدنی مقابلے کا وقت ختم ہو چکا ہے تین منٹ مکمل ہو گئے ہیں یہ مرحلہ کسی کی طرف بھی نہیں جھکا ہے بلاخر برابر برابر پوائنٹس دیے جائیں گے سدا مقصود ہے عرض غرض کیا غرض کا آپ تو کافل ہے یاغوض کون بتائے گا اس کا مطلب آپ نے کوئی بتائے گا پوائنٹ نہیں ملے گا ویسے ہی آپ تو کافل نہیں ہے آپ تو کافل ہے کیا مطلب اس کا یہ بھی ذوق نات ہے تو جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ بھی آنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ سمجھ آئے آپ نے کوئی بتائے گا سنا مقصود ہے ارض غرض کیا غرض کا آپ تو کافل ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے گو سے پاک اے میرے شاہ جیلا اے میرے پیر اے میرے مرشد میرا مقصد آپ کی تعریف کرنا ہے اپنا کوئی غرض نہیں ہے کہ میری کوئی آ, میرا کوئی کام بن جائے کام تو آپ بناو گے آپ کام تو بناؤ گے لیکن مقصود کیا ہے صنا تعریف ثنا مقصود ہے ارض غرض کیا غرض کی عرض کرنا کیا غرض کا آپ تو کافل ہے آغاز. کافل مانے کہ کرنے والا کفیل تو میری غرض میری مراد میری حاجت میرا مطلب اس کے تو آپ کا فیل ہو میرے مرشد میرا مقصد تو آپ کی تعریف کرنا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ یہ بڑا ہی پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوشش کیا کریں کہ سمجھ کے پڑے تو زیادہ مزہ آتا ہے یہ شعر کو طرز میں بھی سنا دیں سنا مقصود ہے ارضِ غرض کیا سنا مقصود, مقصود, مقصود ہے ورز کا ہے کا پتو کا فل ہے حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح کس کو کتنے نمبر ملے ہیں ایک مرحلے کے بعد دونوں ٹیموں کو دو دو نمبر مل چکے ہیں کوئی بھی کسی کی طرف بازی نہیں جھکی ہے آپ دونوں کو طے کر کے آئے تھے کیا آسان آسان شیر پڑنا ہے نہیں کچھ طے تو نہیں ہوا تھا چلیں بھائی چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کلام کسوٹی آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے فل الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ رضا ہے رضا ہے کلام کسوٹی ایک کلام جو میرے ذہن میں ہوگا اور ناظرین کو بھی دکھایا جائے گا ان کے بھی ذہن میں ہوگا حاضرین کو نہیں دکھایا جائے گا ہو سکتا ہے کوئی بول پڑے اور ان کو بہت آسانی ہو جائے اس لیے آپ کے لیے بھی کسوٹی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے ایک کلام جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمان کا ہوگا اور بہت مشہور ہوگا آسان کلام ہوگا مشہور کلام ہوگا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان کے ایسے کئی کلام ہیں جو مشہور نہیں ہے کم پڑے جاتے ہیں وہ یہاں پر ہم کسوٹی میں نہیں لیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اب ان دو اشاروں کے بعد آپ نے چلنا ہے تو ہماری ایل سی ڈیز بند ہوں گی ایل بند کب ہوں گی ایل سی ڈیز یہاں پر بند کر دی جائیں اسکرین بند کر دی جائیں اور اب ہمارے ناظرین کو ایک کلام دکھایا جائے گا اعلیٰ حضرت کا میرے ذہن میں بھی ہے وہ کلام اور باری ہے گلشن اقبال والوں کی آپ تیار ہیں ادنان بھائی آپ مشورہ کر کے گیارہ سیکنڈ گیارہ سوالات کر سکتے ہیں پچیس پچیس سیکنڈ والے اور بوجھنا ہے پہنچنا ہے میرے ذہن میں جو کلام ہے اس تک تیار ہیں آپ یہ کلام دکھا دیں جی جی دکھا دیا ہے ناظرین نے دیکھ لیا ہے دیکھ لیجئے کتنا مزیدار کلام ہے کتنا پیارا کلام ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے پیارا سوال ہوں گے آپ نعت کی صورت میں ہے وہ کلام جی ہاں نعت کی صورت میں نام ایک سوال ہو چکا ہے ان کے سوالات سے کوئی پہنچ جائے تو ان کو گائڈ نہیں کرنا ہے وہ کلام ہدائی کی بخشش کے پہلے حصے میں کیا سوال کیا وہ کلام ہدائی کے بخشش کے پہلے حصے میں ہے نعم جی ہاں نام یعنی نام کا مطلب جی ہاں لا مانے تیسرے سوال کا وقت جاری ہے اس کلام کی بحر چھوٹی ہے نعم جی ہاں چوتھا سوال چوتھا سوال آپ کریں گے اس کلام کی حدیف میں تیرہ آتا ہے تیرہ لا آخری لفظ تیرا نہیں آتا اس کلام کے مصرے میں چار سوال ہو چکے ہیں پانچواں سوال اس کلام کے ردیف میں لالا زار آتا ہے ردیف میں پہلے مصرے میں مطلے میں مطلعے مطلعے اس کلام کے مطلے میں لالا زار آتا ہے کلام کے اندر اعلی حضرت نے اس کے آخری چیر میں آلہ حضرت نے آج کی ساری کا اظہار کیا ہے نعم آپ اگر پہنچ گئے تو آپ کے سوالات روک دیتے ہیں آپ بتائیں کون سا کلام ہے وہ سوئے دا درست جواب آپ نے دیا ہے آپ ناظرین نے بھی دیکھا یہ کلام اسکرین پر اور آپ نے صرف چار سوالوں میں بوجھ لیا ہے ایسا بھی ہوتا ہے آسانی ہو جاتی ہے کبھی کبھی درست جواب ان کے لیے ایک بار پھر سبحان اللہ کی سدا ہے اب آپ کی باری ہے ٹیم کارا دار تیار ہیں آپ جی کارا دار کو کھارا در کیوں کہتے ہیں کچھ کھارا پانی آتا ہے وہاں آصف بھائی حزاد فرمائے آپ کے گھر میں کھارا پانی آ ہے یہ وجہ تو نہیں ہوگی ہو سکتا ہے پہلے آتا ہو کیونکہ یہ علاقہ سمندر کے قریب ہے نا جی اب تو میٹھا پانی آ رہا ہوگا میٹھا اور اصل میں الحمد للہ میٹھی میٹھی دعوت اسلام کی تحریک وہیں سے چلی تحریک بھی وہیں سے چلی الحمد ان کے لیے کون سا کلام ہے ہمارے ناظرین کو دکھایا جائے اور وہی کلام میرے ذہن میں بھی ہوگا اور آپ نے بتانا ہے گیارہ سوالات کر مشورہ کر کے سوالات کرنے ہیں کلام ناظرین دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر بہت ہی پیارا کلام جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے ہو سکتا ہے ایک سوال ہی پہنچا دے ہو سکتا ہے گیارہ نہ پہنچائے کل کے مقابلے میں دونوں کسوٹیوں میں کوئی نہیں پہنچ سکا کیا وہ کلام ہدائی کی بخشش کے دوسرے حصے میں نام جی ہاں آپ کا وقت جاری ہے آپ کے پاس اٹھارہ سیکنڈ کیا وہ کلام سلام کے طور پر پڑھا جاتا ہے جی ہاں نائم کیا بات ہے بھائی آج تو دونوں کی تیاری دار لگ رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے سترہ سیکنڈ کم ہوتے جا رہے ہیں تیسرا سوال دس سیکنڈ ہے سات سیکنڈ واؤ آخر میں اس کی ردیف مطلب میم میم ہے ردیف جی اس کی ردیف آخر میں آخری ہر میم نام میم کی ردیف کا وہ کلام ہے یعنی اس کے ہر شیر کے آخر میں ہر میم آتا ہے آپ اگر کلام تک پہنچ گئے تو آپ کے سوالات روک دیے جائیں اس کے اس کے مطلب میں رحمت کا لفظ ہے نام چہرے پر اطمینان ہے اگر کلام سنانا چاہیں تو سنا دیں لیکن اگر غلط پڑھیں گے تو پھر سوالات کی گنجائش نہیں ہوگی چاہیں تو پڑھ لیں گی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہی کلام ہم نے ناظرین کو دکھایا تھا اور میرے ذہن میں بھی تھا آپ نے محض چار سوالات کر کے بوجھ لیا ہے دونوں نے اس بار بھی چار چار سوالات کر کے مقابلہ برابر کر دیا ہے کلام کا سوٹی تھی انہیں نہیں پتا تھا کون سا کلام ہے اسکرین پر میرے ذہن میں صرف چار سوال کیے اور پہنچا دیا یہ وہ کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام امام اہل سنت اعلیٰ حضط امام احمد رزا خان علیہ رحمٰ کا شہکار کلام ہے ایک سو بہتر اشعار ہیں اور ایسے زبردست اشعار ہیں یار اقالت والسلام کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک <تبار> کے ناخن تک ہر شعر ہر مبارک عضو کے لیے اس میں شعر ہے اور تعریفی کلمات ہیں اور پھر آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے اصحاب کے لیے شعر ہیں حضرت ابوبکر کے لیے حضرت عمر کے لیے حضرت عثمان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالنہ کے لیے اشعار ہیں پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کے لیے اشعار ہیں ایسا کلام ہے کہ اس کے رسول کا سمندر لگتا ہے کہ آپ اس میں غوطہ زن ہیں آپ مصطفیٰ جان احمد سے لاکھو دنیا میں کہیں چلے جائیے اردو نہیں بولی جاتی لیکن یہ سلام پڑا جاتا سبحان ہے جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے جانے والے وہاں گئے دیکھا یہ سلام پڑا جاتا باہ ہے باہ جہاں دنیا ختم ہوتی ہے کہا جاتا ہے جہاں دنیا کا اینڈ ہے پھر جی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا اینڈ ہوتا ہے وہاں پر تو اس جگہ پر بھی مصطفیٰ جان رحمت پڑھا باہ باہ اللہ کو سلام جاتا ہے اردو بولنا نہیں آتی لیکن اردو میں سلام پڑا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شوہرت اور دمام بخشا ہے کو الحمدللہ للہ دال دی قلب میں ہزمتے مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عوم تے مو صفا شی در کو سدا اعلی حضرت نے خود اپنی تعریف کی ہے اس میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی یہ تو مصطفی جانب احمد تو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے تو آ... یہ شعر کس کا ہے یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے یہ شعر آپ کے چاہنے والوں نے بنایا ہے اور آپ کو ٹریبیوٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ پر بھی سلام ہو اللہ ہے لگماتے یہ ہے تحریر سے نعمت سے گونج گونجاتے منکار ہے کیوں نہ ہو اعلی حضرت اپنے کلاموں کی تعریف کرتے ہوئے تحدیب نعمت کے لیے بتا رہے ہیں کہ میرے کلام سے کیوں نہ گونج اٹھے زمانہ کیونکہ میرے ہونٹ کس پھول کے لیے کھل رہے آآ آآ ہیں یہ بھی تو دیکھو نا اللہ کیوں نہ ہو کس پھول کی مدت میں منکار یعنی ہوٹ میرے جو لب ہل رہے ہیں کہ اس پھول کے لیے ہل رہے ہیں تو میرے کلام بھی گونج رہے ہیں وہ بھی مشہور ہو رہے ہیں آئے آئے تو آئے بابا در بابا حقیقت جو پیارے آقا کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے تو وہاں میں لائیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ اور کس طرح کھارا دار اور گلشن اقبال کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے دو سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور نمبر ہیں دونوں ٹیموں کے برابر برابر یعنی چار چار کوئی بھی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے لیکن باہر کسی ایک کو تو پیچھے جانا ہی ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے حروف تحجی رود پاک پڑھیے سلو الخبیب اللہ تعالی محمد صلی اللہ, تعالی محمد صل اللہ تعالی محمد حروف تہجی یہ سیگمنٹ یہاں سے ہوگا حروف تحجی یعنی اردو زبان کے 36 حروف حروف تحجی 36 ہیں لیکن شیر آتے ہیں صرف 33 حروف سے تین حروف ایسے ہیں جن سے شیر نہیں آتا جو کہ رے ہے اور تین نقطے والا زے ہے اور ایک الف ہے تو اگر وہ آئے گا تو ہم دوبارہ اس کو اسکرال کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے گا تو آپ نے 25 سیکنڈ میں شیر سنانا ہے آپ تیار ہیں ہم انشاءاللہ حاضرین کو بھی موقع دیں گے آئیے گلشن اقبال آپ کو آپ کے کوئی ساتھی ساتھ نہیں دیں گے آپ آ جائیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آج سے اس کو زور سے گمانا ہے اور جو ہر پائے گا آپ نے اس سے شیر پڑھنا ہے حروف تحت جی آج تو یہ مدینے جا کے رکے گا تیز دوڑا ہے آ گیا ہے آپ کے لیے جیم, جیم جیم سے آپ نے شیر پڑھنا ہے ہو جائے گی آپ کے پاس سترہ سیکنڈ ہے جلدی کیجیے نو سیکنڈ جیم سے شیر پڑنا ہے آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا آپ کے ساتھی مشورہ نہیں کر سکتے نہیں آ رہا شیر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے جیم سے شیر نہیں آتا کوئی بھی بتاؤں آتا ہے شیر جیم سے کون بتائے گا شیر دیکھیں باپو کسی سے بھی لے لیں جیم سے شیر چلے بھائی خر... ناظرین بتائے پرچم بھی ملے گا مدنی پرچم بھی ملے گا مبارک پانی بھی ملے گا پہلے کوئی شیر تو دے جیم سے کوئی شیر سنانا ہے مدینہ سنیے بھائی جشن آ شیر نہیں یہ شیر نہیں ہے یہ ایک سزائیا ہے شیر سنانا ہے کسی اور سے لے لیں اب تشریف رکھیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو یاد اس کی اپنی عادت یاد اس کی اپنی عادت کیجئے سبحان اللہ بہت پیارا شیر سنا ہے آپ نے تشریف رکھیے ماشاءاللہ اللہ آپ جائیے کوئی بات نہیں ہوتا ہے آپ اس سے مشورہ نہیں کر سکتے آپس میں آ کون آ رہے ہیں آپ آ رہے ہیں آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ سے اس کو گھمانا ہے انہوں نے بہت تیز گھمایا تھا شر نہیں بتا سکے آپ نے سلو گھمائے آپ کیا کرتے آپ کے لیے بھی مشکل حرف آ ہے لگتا ہے یہ غین پہ آ کے رک گئے ہیں واہ سے شعر سنانا ہے اپنی کوشش سے سنانا ہے آصف بھائی ساتھ نہیں دیں گے آپ غین غیور اپنی غیرت کا تصدو اپنی غیرت کا وہ وہی کر جو تیرے قابل ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ درست شیر آپ نے پڑھ دیا ہے مرحبا دونوں طرف میں سے اب ایک کا پلہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے بھاری ہو گیا ہے دوسرا شیر آئیے کون آئے گا گلشن اقبال جی ادنان بھائی بسم اللہ پڑھ کے آپ تو ایسا گھمائے رکے ہی نہیں ایک نمبر کی ویسے کمی ہو چکی ہے آپ کی طرف یہ تو رک گیا کہیں نہ کہیں تو رکنا ہی ہے نا اپنے شیئر پڑیں گے سے وہ شیر جو اب تک سلسلے میں نہیں ہوا مدنی اشار کی تکرار میں جو ہو گیا وہ اب نہیں پڑھ سکتے سولہ کو آہستہ وہ وا سے نہیں ہے وہ زا ہے وہ ظاہر ہے نو سیکنڈ باقی ہے دو سیکنڈ باقی زو کیا ہو گیا یا خدا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ نہیں سنا سکے زا سے شیر ہو سکتا ہے دوبارہ زو آ جائے اس لیے حاضرین سے بھی نہیں لیتے ہیں کوئی بات نہیں وقت میں بتانا ہوتا ہے ابھی وہاں جائیں گے تو شیر یاد آ جائے گا آپ کو آپ تیار ہیں کون آ رہا ہے آئیے آسی بھائی بسم اللہ پڑھ کے کو مدینے پہنچا دیں خارہ در کی ٹیم کی نمائندگی فرما رہے ہیں اور یہ ہاں پہ آ کے رکے ہیں ہاں ہاں سے آپ نے شیر پڑھنا ہے ہاں سے آپ کے پاس وقت ہے بائیس اکیس کم ہوتا جا رہا ہے ہاں تک تک دا دا دا گے ہم اللہ ہاں سے آپ نے شیر پڑھ دیا ہے بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے لیکن بہرحال آ گئے تھے وقت کے اندر شیر پورا کیا ماشاءاللہ اللہ دو دو شیر ہو چکے ہیں آخری شیر آئیے بسم اللہ پڑھ کے اس کو گھمائیں حروف تحجی کا مرحلہ جاری ہے کوارٹر فائنل کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک بار پھر غین آ گیا غین, غین ہے جی جی کیا ہے بھائی مجلس بتا غین غور سے ہے صدا اللہ سبحان اللہ آپ نے بہت اچھا شیر سنایا ترج میں پڑھنے میں وقت کافی لگ جاتا ہے تو ہمارے سیگمنٹ کے لیے ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے ہم تحت الفظ زیادہ بیان کرتے ہیں اب تک سارے اشعار طرز میں ہوئے ہیں آپ میں سے کون آئے گا تیار ہیں کافی چلے بھائی آ جائیے آخری اسلامی بھائی ٹیم میں سے کون سا حرف آئے تو آپ کو خوشی ہوگی نیم آئے بھائی دیکھئے آپ کی تمنا ہو سکتا ہے پوری ہو جائے گزر <متزوج> گیا ہو سکتا ہے واپس آ جائے ریورس جا ہے ریورس جا رہا نیم کی طرف واہ بھائی قریب قریب آ ایک بار پھر غین آ تیسری بار غین آیا حروف روپے میں ایسا شیر جو اب تک غین میں نہ ہوا ہو سنا سکیں گے آپ بن کہاں اس راہ گزر پائیں ہمارے دل ہو کے پر جگہ تھے سبحان اللہ آپ نے نمبر جانے نہیں دیا بہت اچھا شیر سنایا ماشاءاللہ اللہ دیکھتے ہیں سکور بورڈ پر تین تین شیر تھے دونوں کی طرف اور کون سنا سکا کون نہیں سنا سکا آپ کو سکور بورڈ دکھائیں گے یہاں سے کون آنا چاہے گا جو شیر پڑے آپ آ جائیں آ جائیں جلدی آ جائیں کافی دیر سے آئے ہیں یہ شروع سے بسم اللہ پڑھ کے اس کو گھمائے گھمانے سے پہلے یہ بتائیں شیر بھی سنائیں گے کی کیا نام ہے آپ کا بلال رضا بلال رضا گھمائیے روف جی تو مشکل آ گیا فوج سنائیں گے شیر سبا وہ چلے کہ پھلے کھلے بلے تنا کے تلے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہاری رضا کی زبان ہے تمہارے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ان کو مدری توحفہ پیش کیا جائے پرچم بھی پیش کر رہے ہیں اور مقدس پانیوں کا مجموعہ کیا بات ہے اور کون آئے گا اب تک نہ آیا آپ آ جائیں والے جلدی جلدی شیر بھی سنانا ان کی طرح بلال بھائی نے بہت اچھا شیر سنا دل خوش کیا بسم اللہ پڑھ کے اس کو زور سے گھمائے یہ آگیا دال دال سے شعر سنانا ہے آپ کا کیا نام ہے محمد جواد اتاری پڑیں گے دال سے شیر آپ دل درد سے درد مل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو روحان اللہ کس کا ہے یہ شعر امیر امیر اللہ شیر تو پڑا ہے مگر شاعر کا نام صحیح نہیں بتایا سوچ لیں دو میں سے پھر تو ایک توفہ کم کر لیتا یہ کلام ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا لیکن ان کا جواب درست ہے انہوں نے جو دال سے شعر سنا ہے آپ کو بھی تحفہ پیش کیا جائے گا اور کون آئے گا حروف صاحب میں جی آپ آ جائیں پیچھے سے یمنی ٹوپی والے جلدی آ جائیں یہ یمنی ہے کہ عمانی ٹوپی عمانی ٹوپی امیر علیہ سنت بسم اللہ پڑھ کے شیر سنانا بھی شیر بھی سنانا ہے اللہ بلّا پڑھ کے کو کیا نام ہے محمد منی آپ کے لیے ہر پانے والے بہت مشکل آگے تو شیر پڑھیں گے آپ یوں ہو جائے اس طرح بدرو نام وجہ بش وجہ بش شکر علیہ رحمان اللہ خواہ ہے آپ نے بھی شعر سنا دیا ہے ان کو بھی مدری تحفہ پیش کریں گے تحفہ تو لیتے ہوئے جائیں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی لگتا ہے تیاری کر کے آ رہے ہیں حاضرین میں سے اچھی کوشش کی اور تینوں نے آج شعر سنا ہے ہم ان کو پرچم بھی دے رہے ہیں مقدس پانیوں کا تحفہ بھی دیا مزید انشاءاللہ اللہ حاضرین کو ہم موقع دیں گے مقدس پانیوں میں کیا ہے باپو ذرا بتائیں گے اسکور بورڈ آپ دیکھئے مرائل سے گزر کر کھارا دار والے دو نمبر آگے جا چکے ہیں کلشن اقبال کی ٹیم کے پانچ نمبر ہیں مقدس پانیوں کا تحفہ جو دے رہے ہیں اس میں کیا ہے باپو ایک بار مقدس پانیوں کا مجموعہ اس میں شامل ہے جتنے میں نام بتا دیتا ہوں اگر اس پر سبحان اللہ کی آواز آتی رہے بالکل آئے گی ان شاء آب زمزم سبحان اللہ گھسل خانہ کعبہ وحان اللہ بارش مکہ مکرمہ روحان اللہ گھسل گمبد خزرا رحان اللہ بارش مدینہ منورہ سبحان اللہ بیر عثمان رضی اللہ تعالی سبحان اللہ ہور روحا سبحان اللہ چشمہ ایوب علیہ السلام سبحان اللہ غسل مدار غوث پاک سبحان اللہ اور امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا مبارک پانی سبحان اللہ یہ دس پانیوں کا مجموعہ الحمدللہ اتنی سی بوتل میں اتنے سارے پانی کیسے جمع کیا الحمد للہ یہ ہمارے رکنی شورا ہیں عبدالحبیب بھائی یہ زیارتوں کے لیے جاتے رہتے ہیں تو الحمدللہ وہاں سے ماشاء اللہ, اللہ لے کر ہیں مطلب سب کا تھوڑا تھوڑا اس میں جی جی جی, جی, جی اور یہ مکس کر کے پیش کیا جا رہا ہے کیا بات ہے صرف آب زمزم ہو تو اس کی کیا شان ہوتی ہے اتنے سارے جب مقدس پانی مل جائیں تو اللہ اچھی امید اور اچھی نیت سے استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تین سیگمنٹ سے ہم گزر چکے ہیں اب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں کون شاعر کا نام صحیح بتاتا ہے سلو والا صل محمد صلی اللہ علیہ میں دونوں ٹیموں سے باری باری تین تین اشار پوچھے جائیں گے یہ بتائیں گے شاعر کا نام ہر ٹیم اپنے سامنے والی ٹیم سے پوچھے گی شعر آپ کے سامنے پڑا جائے اس کے بعد آپ کو پچیس سیکنڈ دیے جائیں گے اور اگر آپ نے درست بتا دیا ہے شاعر کا نام تو آپ کو ملیں گے پوائنٹس ورنہ نہیں ملیں گے تیار ہیں آپ جب آپ سے عرض کیا جائے تو آپ شیر نکالیے گا اور اس کو پڑیے گا بلند آباز سے اچھے انداز میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ میں سے جواب دے سکتا ہے کوئی بھی شیر پڑھ سکتا ہے پہلے آپ پڑھیں گلشن اقبال والے پہلا شیر ہے کھارا دار والوں سے ویسے دو نمبر کی کمی ہے گلشن والوں کو اس کو بھی تم تو لگاتے ہو گلے جس کو ہر دروازے سے تالا گیا اس کو بھی تم تو لگاتے ہو گلے جس کو ہر دروازے سے ٹالا گیا بتائیے بھائی پندرہ سیکنڈ باقی ہیں کس کا ہے یہ شیئر اس کو بھی تم تو لگاتے ہو گلے جس کو ہر دروازے سے ٹالا گیا وقت کم ہے پانچ سیکنڈ رہتے ہیں مولانا حسن رضا مولانا حسن رضا اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے جواب ایک دے دیا ہے کتنا پرسن آپ شور ہیں بتائیے کتنا فیصد آپ کو یقین ہے آپ کی ففٹی ففٹی ہے اچھا کس کلام کا شیر ہے حسن رضا خان صاحب آسوں کو در تمہارا مل گیا اچھا آپ کے پاس ایک دلیل بھی ہے آسوں کو در تمہارا مل گیا آپ کا جواب ان کا جواب غلط ہے ان کا جواب درست نہیں ہے یہ شعر تھا امیر امیر اہل سنت سر کا تو ملالیہ کا آپ جواب درست نہیں دے سکے دیکھتے ہیں اب آپ کے پاس کون سا شیر آتا ہے جی کھارا دار کی ٹیم نکالیے ذرا جلدی جلدی یہ ہو تاکہ شیر جلدی ناظرین سنیں آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانے شیر سچے سورج وہ دل آ ہے اجالا تیرا کیا شیر ہے سچے سورج وہ دل ہے اجالا تیرا بیس سیکنڈ باقی ہیں بتائیے یہ کس کا شعر ہے ایک شیر ہو چکا ہے جس کا جواب غلط آیا تھا آپ کے پاس یہ پہلا شعر ہے آپ کے پاس دس سیکنڈ باقی رضا خان پانچ سیکنڈ ابھی آپ بدل سکتے ہیں چاہیں تو دو سیکنڈ باقی ہے آپ نے کہا مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی کا یہ شعر ہے اور آپ کا جواب غلط غلط جواب دیا ہے آپ نے ایک بار پھر سلسلے میں غلط جواب ملا یہ شیر ہے اعلی حضرت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علی کے کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ ہا تیرا اس کا دونوں نے ایک ایک غلط جواب دیا ہے دوبارہ ایک اور شیر لیں گے آپ گلشن اقبال والے پڑھیں زمانے بھر کا یہ کائدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا تو نیا جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے اس کو چھپا کیوں رہے ہیں آپ اس کے پیچھے ہاتھ رکھ دیں <تصفح> ناظرین کہیں گے کہ یہ دیکھ کے کہاں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اتنا نیچے ہے کیا بھائی کنواں خدا ہوا کیا تو دکھایا کریں بھلے ہاتھ رکھ لیا کریں جی آزاد بتائیے آپ کا وقت جاری ہے دس سیکنڈ باقی ہیں تو نئے جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں پانچ سیکنڈ باقی ہیں اس کے بعد ٹائم نہیں دیا جائے گا جلدی کیجیے کس کا شعر ہے مولانا حسن آپ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے آپ نے کہا مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیکھتے ہیں آپ کا جواب کتنا درست ہے ان کا جواب غلط ہے ان کا جواب بھی غلط ہو چکا ہے ایک بار پھر یہ شعر بہت مشہور شعر مولانا مفتی احمد یار خان نئیوی رحمت اللہ تعالی کا شعر تھا آپ جواب پھر سے درست نہ دے سکیں سالخ بھی ہے آخر آپ کے ذہن میں نہیں آیا چلے ہوتا ہے یہی مقابلہ ہے چلے اگلا شیر آپ نکالیں گے تین شیر ہو چکے ہیں تینوں کے جواب اب تک غلط آئے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی یہ کوارٹر فائنل ہے پڑھیے شیر کوئی بات نہیں پچھلے تک غم نہ کریں آگے کو دیکھیں پڑھئے بھر دے بھر دے میری داتا میری جھولی بھر دے اپنا رکھ بے سرو سامان مدینے والے آہ ہاں بہت ہی پیارا شیر کس کا ہے یہ شیر بتائیں گے آپ گلشن اقبال کی ٹیم اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے بےدم شاہ وارسی رحمت اللہ آپ نے کہا بے دم شاہ وارسی آٹھ سیکنڈ باقی ہیں ابھی سوچ سکتے ہیں بدل بھی سکتے ہیں دیکھ لیجئے چار تیل دو آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ان کا جواب درست دلست دروست ہو چکا ہے ہاں اللہ, اللہ ایک جواب اب تک درست آیا ہے شاعر کون مرحلہ جاری ہے ہمارے ناظرین کو بھی اگر دکھاتے رہیں کون سا مرحلہ جاری ہے تو زیادہ بہتر ہے جی آخری شیر پڑھیں گے شاعر کون میں درد اپنا دے اس قدر جارب ہاں درد اپنا دے اس قدر جارب نہ پڑے چین عمر بھر جارب کیا پیارا شیر ہے ماشاء اللہ پھر سوچ میں پڑ گئے ہیں درد اپنا دے اس قدر یارب چین نہ شیر پڑتے رہے بھائی درد اپنا دے اس قدر یارب نہ پڑے چین عمر بھر جا جلدی کیجیے پانچ سیکنڈ باقی ہیں جلدی مولانا حسن رضا خان مولانا حسن رضا خان آپ نے کہا آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور آپ کا جواب ان ان اپنے اپنے ہے کیا دیکھ کر بتایا درد دل کر مجھے آتا یارب آپ کا جواب پھر سے غلط ہو گیا ہے یہ شیر ہے مولانا جمیل الرحمان کا دادری رحمت اللہ تعالی. آخری شیر ہے آپ نکالیں گے آج شاعر کون بڑا مشکل ہو گیا ہے آخری شیر شب کو شبنم کی مانند رویا کرے سورت گل و ہم کو ہنسا کر چلے کیا بات ہے بہت ہی پیارا شیر شب کو شبنم کی مانند رویا کیے سورت گل وہ ہم کو ہسا کر چلے چودہ سیکنڈ باقی ہیں بتائیے کس کا شعر ہے یہ آج حاضرین کے ہاتھ بھی کم اٹھ رہے ہیں پتہ ہے تو بتانا نہیں ہے سیدی اعلی حضرت علی رحمت الرحمان آئے ہائے ہائے دو سیکنڈ باقی ہیں وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے کہا سیدی اعلیٰ حضرت کون سا کلام ہے اعلی حضرت کس کلام کا شعر ہے جس میں ذکر آتا ہے نا کس کا اندھیری رات ہی چراغ لے, چراغ کے, چلے لے چلے کے چلے وہ تو بڑی بہر ہے یہ چھوٹی بہر ہے سورت گل وہ ہم کو ہسا کر چلے جی ان کا جواب غلط غلط جواب ہے ایک بار پھر یہ شیر ہے مولانا مصطفی رضا خان مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علی کا کلام ہے وہ ہسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے ہاں ہسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے اوہو خلاص خلاص اللہ یہ مرحلہ بڑی مشکل سے مکمل ہوا ہے تین تین سوال تھے اور دونوں کو آج اندازہ ہو گیا کہ ابھی اگلے مرحلے میں ہم آ چکے ہیں سیمی فائنل فائنل میں کیا ہوگا چلیں بھائی یہاں سے پوچھتے ہیں کون بتائے گا یہ کس کا شیر ہے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شم سے تشریف لا رہے ہیں آپ بتائیں گے مدنی منع کھڑے ہو جائیں اعلیٰ حضرت غلط جواب آپ بتائیں گے غلط جواب بلند آباد مفتی احمد یار خان مفتی احمد یار خان جواب درست ہے ان کو توحفہ پیش کیا جائے بتائیں یہ کس کا شعر ہے یہی تو روتے کو ہنسانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں ہاں بھائی پیچھے سے کوئی نہیں ہے ذرا مجھے یہاں راستہ دیں تو زیادہ اچھا ہے تھوڑی سی جگہ بنانے میں پیچھے جا سکوں جی کھڑے ہو جائیں زور سے امیر اہل سنت, سنت, سنت غلط جواب جی رشیف رکھی غلط جواب اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے زور سے مفتی احمد یار خان نہیں غلط جواب مفتی احمد یار خان کا نہیں ہے جی مفتی اعظم مفتی اعظم رضا خان علیہ رحمان جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ یہ بتائیے کس کا شعر ہے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہم ان منقر عجب خان غرانے والے جی کون بتائے گا یہ والے مدنی من نے آپ پیچھے سے بتا دیں اعلیٰ حضرت کا جواب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے پورا نام لیں گے امام احمد رضا خانے نعرہ لگائے فیضان اعلی حضرت جذبے کے ساتھ جا رہے ایک بار پھر جا ہی رہے گا ان بتائیے یہ کس کا شعر ہے تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو تمہارے قدموں پہ موتی نثار کرنے کو ہزار ہیں میری ان اشک بار آنکھوں میں ہاں آن بھائی پھنس گئے نا کون بتائے گا پھنسانے کے لیے نہیں آیا میں, میں تو آپ کو توحفے دینے کے لیے آیا جی آپ آ جائیے جلدی کس کا آئیے شیر زور سے اعلیٰ حضرت غلط جواب اعلیٰ حضرت نہیں ہے دی. زور سے غلط جواب جی غلط جواب آگے آئے جلدی سے ہیں رضا خان گئے مصطفی رضا خان, خان نہیں پورا م. نام مفتی اعظم رضا مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان علیہ رحما کے شعر جواب درست ہے سبحان اللہ ہمارے حاضرین کی تیاری اچھی ہے سب کوشش کرتے رہا کریں ماشاء اللہ شاعر کون مرحلہ مکمل ہو گیا ہے چار سیگمنٹس ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں سکور بورڈ کیا ہوا ہے اب تک کس نے کتنے پوائنٹ حاصل کیے ہیں ذوق نات بڑھ رہا ہے اشار کے بارے میں معلومات مل رہی ہے مدنی چینل کا یہ بھی ایک پیارا سا سلسلہ ہے سات نمبر ہے کھارا دار والوں کے اب بھی برتری باقی ہے اور گلشن اقبال والے ایک نمبر آگے بڑھ چکے ہیں چھ نمبر پچھلے مرحلے میں ان کے پانچ نمبر تھے آپ نے ایک بھی چھ درست نہیں بتایا ایسا ہی ہوا ہے اسی لیے ایک بھی نمبر نہیں ملا کوئی بات نہیں ابھی مقابلہ باقی ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے درست کیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ ابھی آپ نے سنا کہ مفتی صاحب سے سنا تھا کہ ایک بار جو درو شریف پڑتا ہے کتنی دفعہ وہ پیش ہوتا ہے دس بار بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے صلی اللہ علیہ تو پھر درود پاک میں بخل کیسا جب بھی کہا جائے درود پڑنے کا تو پڑنا چاہیے اللہ سلو الخبی درست کیجیے مرحلہ شروع ہو چکا ہے یہاں پر آپ نے شیر درست کرنا ہے یہ ہے پزل باکس دونوں ٹیموں کو باری باری ایک شیر اسکرین پر دکھایا جائے گا اور آپ اس شیر کو یہاں پہ بنائیں گے کم سے کم وقت میں جو جلدی بنائے گا اسے پوائنٹس ملیں گے اب تک سب سے کم وقت میں بنایا ہے اکتالیس سیکنڈ میں ہماری نارتھ کراچی کی ٹیم نے اور ہو سکتا ہے کوئی اس سے کم وقت میں بھی بنائے تو آج سب سے پہلے کون آئے گا دونوں ٹیموں میں سے ان کو آنے دیں آپ تیار ہیں گلشن اقبال والی ٹیم ان کے لیے کون سا شیر ہے بتائیے شیر اسکرین پر آپ دیکھ لیں اور آپ نے بنانا ہے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے زلیل و خوار ہو جائے پیارہ سے شیر ہے مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی کا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے اور یہ آپ کا وقف ہے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو, جو تم سے سر کوئی پھیرے زلیل و خوار ہو جائے آپ نے بنانا ہے وہاں سے ہیلپ کر سکتے ہیں اشار پڑھ کے یا بتا کے لس یہ رکھیے یہ نہ رکھیے اس طرح جی سردار ہو جائے آپ کا وقت ہوا ہے ستائیس سیکنڈ بہت تیز ہاتھ چل رہے ہیں جو سر تم سے کوئی پھیرے زلیل و خوار ہو جائے جو سر تم سے کوئی پھیرے آپ کا وقت ہوا ہے ایک منٹ چودہ سیکنڈ اب تک ہو چکے ہیں ایک منٹ بائیس سیکنڈ یہ آئے گا نیچے یہ دونوں جائیں گے اوپر یہ آپ کا وقت ہوا ہے ایک منٹ چالیس سیکنڈ ابھی تک ہو چکے ہیں یہ یہاں نہیں لگے گا یہ اس کلام کا شیر ہی نہیں ہے سب سے دیر سے شیر بننے والا دو منٹ پورے ہوئے ہیں دو کتنی دیر میں بنایا انہوں نے اور اب تک شیر پورا ہوا نہیں ہے میرے خیال سے ابھی کچھ باقی ابھی تک ایک لفظ باقی ہے یہ والا جو سر رکھ دے تمہارے آپ نے دو منٹ لگا دیے کیا بھائی کیا ہو گیا خیریت تو ہے شیر مشکل تھا تقریباً دو منٹ سے بھی زیادہ وقت لیا ہے انہوں نے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ابھی بھی مکمل نہیں ہوا جو تم سے سر کوئی پھیرے زلیل و خوار ہو جائے اب ہوا ہے شیر مکمل ایک بار پھر دیکھ لیں ناظرین دو منٹ دس سیکنڈ آپ نے لگائے اب شیر صحیح ہے بالکل جو اسکرین پر تھا بھائی اس کو ہٹا دیں اب آپ کا آپ کی باری ہے آپ کو تو میرے خیال سے بہت مارجن مل گیا ہے دو منٹ دس سیکنڈ میں اب تک کسی نے شیر نہیں بنایا کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہو سکتا ہے تین منٹ اگر کسی نے تین منٹ لگا دیے تو پھر وہ مقابلے سے رک جائیں گے تین منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا ان کے لیے کون سا شعر ہے درست کرنے کے لیے کھارا دار والوں کی ٹیم کو شعر کون سا ملے گا تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے ایک اور مشکل شعر تھوڑا سا آئیے بھائی کون آئے گا آصف بھائی خدا رہے ہیں سبحان اللہ جی خارا دھر آپ کا یہ باکس ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جیسے اس سے زائد نہ مجھے حساب شیر نہیں چلے گا ایک بار چلے گا ان کا رخی ادھر ہے وہ کیسے دیکھیں گے نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں ان کو یاد دلا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہے پہلے لگائیں یہ بعد میں مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا بہت ہی پیارا شیر تیری رحمتوں سے کم ہیں آپ کا وقت جاری ہے 49 سیکنڈ ہو چکے ہیں کا وقت جاری ہے ایک منٹ چار سیکنڈ ہو چکے ہیں اب تک ایک مشرا بنائے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد میرے جرم اس سے زائد, زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار ہاں میرے کا لفظ نہیں اس میں یہ کیا آپ کے سامنے پڑا ہے تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے ایک منٹ سینتالیس سیکنڈ اب دو آپ کے پاس وقت بہت کم ہے ایک منٹ اور اٹھاون سیکنڈ آپ کا شعر مکمل ہوا کتنی دیر میں دو منٹ میں کم و بیش آپ نے شیر مکمل کیا ہے شعر دیکھ لیجیے ناظرین تیری رحمتوں سے کم ہیں میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ یہ جو اس سے زائد ہے نا میرے جرم اس سے زائد یہ جملہ اگلے مصرے کے لیے اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے یہ مطلب اس کا سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمتوں سے میرے جرم کم ہیں میں کتنا بڑا گار ہوں لیکن اللہ کی رحمت سے کم ہے میرے جرم تو اس لیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے بخشا جاؤں گا ہماری دونوں ٹیموں نے بہت اچھی کوشش کی لیکن آج دونوں نے زیادہ ٹائم لیا شیر بھی مشکل تھے شاید دو منٹ میں تھرا دار والوں نے شیر مکمل کر کے نمبر حاصل کیے ہیں دیکھتے ہیں سکور بورڈ پانچ مراحل سے گزر کر ٹیم کھارا دار نو نمبر گلشن اقبال والے چھ نمبر اور اس طرح تین نمبر کی برتری حاصل ہے ہمارے آصف بھائی کی ٹیم کو آئیے کچھ کال لیتے ہیں ہمارے ناظرین کی کچھ بات سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ مرحبا مستفیٰ کی دھومیں بھی بچائیں گے اور آخر میں اس کے بعد پھر مقابلے کو جاری رکھیں گے آپ لوگ بھی آ جائیں جی کچھ کال سنا دیجیے ماشاءاللہ اللہ تیسرا لاکنار بہت اچھا مقابلہ ہوتا ہے اس میں بہت مزہ آتا ہے ابھی جو کوارٹر فائنل ہو رہے ہیں بہت مزے کا ہو رہے ہیں پہلا کوارٹر فائنل تو بہت مزے کا تھا بہت مزے کا مقابلہ ہوا تھا اور دوسرا بھی مزے کا تھا اس کے بعد آگے ابھی آج تیسرا دیکھتے ہیں تیسرے میں کیا بنتا ہے اور میں یہ خواہش تھی اگر ہو سکے تو امیریہ علیہ سنت کو جو فائنل ہونے ہے اس کا ذوقینات کا فائنل مقابلہ جو ہونا ہے اس میں عمیریا حید سنت یا جو شہزادہ تار ہیں ان کو دعوت دی جائے وہ اگر آ سکیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ نگران شعرا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتم ملالیہ پچیس سفر کو فائنل والے دن خود مدنی مکالمہ بھی فرمائیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے آئیے اگلی اگلی کال سلسلہ بہت بہت اچھا ہے اللہ عز جل اشفاق بھائی کو شادو آباد رکھے اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اشفاق بھائی آج سے ایک مرتبہ پھر بدنی انتظار ہے رکن شورا حاجی عبدالحبیب الحبیب کو جلد ہر جلد سلسلے میں بلائے ہمیں ان کا بہت بے سفری سے انتظار ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اللہ پرسوں ہمارے سلسلے میں آغاز ہی سے عبد ہمارے ساتھ ہوں گے اور بہت ہی پیارے موضوع پر اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی غریبوں کی غم خوار اس پر انشاءاللہ اللہ مدنی پھول عطا کریں گے بہت ہی زبردست سلسلہ ہوگا دیکھنا بھولنا اور کل جو سلسلہ ہے وہ بھی بہت پیارا ہے بہت انفارمیٹو ہوگا ہمارے ہر سلسلے کو آپ نے دیکھنا اس کی دعوت عام کرنی ہے اگلی کال دیجیے عبدالسلام عطاری بہت ہی پیارا سلسلہ ماشاءاللہ اللہ ذوق نات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دعوت اسلامی والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شاد و آباد رکھے آمین. اور اس ذوق نات میں جتنے سلسلے میں اسلامی بھائی ہیں سب کو سلامتی عطا فرمائے ایک کلام سنا دیجئے تو نے باطل کو مٹایا ہے امام اشمد رضا اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اگلی کال سلسلہ ذوق نات بہت بہت, بہت بہت اچھا ہے ہمیں بہت اشعار سننے کو ملتے ہیں آجا اللہ مقابلہ جاری ہے آصف بھائی ایک عرض ہے کہ آپ سے یہ نعت سنا دیں نبی کا جنڈا لے کر دنیا بھر میں چھا جاؤ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آئیے کچھ ناز شریف کی میں مچاتے ہیں بھائی سے بھی انشاءاللہ کلام سنیں گے کچھ سہیل بھائی بھی ایک دو شیر کسی کلام کی سنائے مل کے پڑھیے اللہ اولا ربي و فاري و سلم الله ہم سب سے اولا اوالا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارن بن بن باؤلو کا پیارا ہمارن بن باؤلو کا پیار ہمارنبی دونوں ڈولا ہماربی کلف سے اولی ہاؤ سنو کلف سے اولی ورسولة يا لحظة نبي الله ما صلت على فل میں روشو میرے نبی کے نور کی مجھے تارے کیا مجھے رس بولو رس بولو میرے آئے اکا میرے آئے بتا میرے آئے لچپ لچپ میرے آئے کلوری می ہبام سوا بھا ہبام سوا e <laughs> ہر ہا الور کی آمد ہر ہبا جی کی آمد ہر کی آمد بر اچھے کی آمد ہر ہابا کچے کی آمد ہر ہا پورے صبح بے بلا درور گیسامہ صبح خیشہ بے بیلا در ہرداؤں اٹھا کے کستا ہر داؤں اٹھا کے کستا ہر داؤں اٹھا گے کس کا صبح شب بے در مزتا مستے آلم چمچرا ہے تیری سے عالم آلم رہا ہے میرے بھی بک چمکا میرے بھی بک چمکا میرے بھی بک چمکا تمہیں ربیل اول تیری چھلکھ کے سچے چارے ربیل اول تری چھ لکھے سچے چمکا دیا نصیبہ ہم کا دیا نسیوا ہم کا دیا نصیبہ تمہیں سم آمین خوب چمکی اپنی, اپنی کسمت مل بایا چینل کے ناظرین انشاءاللہ اللہ دھوم دھام سے جس طرح جشن رضا منا رہے ہیں جشن ولادت بھی منانا ہے اور مدنی چینل کے ساتھ منانا ہے انشاءاللہ اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد غمخار کی آمد مختار کی آمد سردار کی آمد لچپال کی آمد آقا کی آمد ماشاء اللہ کے بارہ دن ان کا استقبال بھی اچھی طرح کرنا ہے بارہویں کے بارہ دن کس طرح منانے ہیں سنتوں کے مطابق نمازیں پڑھ کے جماعت کی پابندی کر کے داڑھی شریف سجا کر ہو سکے تو سب سب سبزمامے کا تاج اپنے سر پہ سجا لیں فلم ڈراموں سے بچ کر گناہوں سے بچ کر اللہ کرے کہ ہم استقبال ربی الاول کر سکیں نعرہ لگاتے ہیں فیضان میلو آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھاتے ہیں اپنا مرحلہ ذوق نات آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں محسن کا پانچ مرائل ہو چکے ہیں کھارا دار ٹیم کے نو نمبر ہیں چھ نمبر ہیں چھ نمبر ہیں گلشن اقبال کی ٹیم کے تین نمبر نام نام کی کمی نام نام ہے آپ کو آپ کو اب مزید ایفرٹ دکھانی ہے یہ مائک اٹھا لیجئے جی باپو کچھ کہہ رہے تھے آپ میں اشفاق بھائی یہ عرض کر رہا تھا کہ بارہ ربی نور شریف کا چاند جیسی نظر آ جائے گا تو بارہ دن مدنی مذاکرے ہوں گے امیر سنت کے انشاءاللہ اللہ بالکل آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے ان شاء اللہ کے بارہ دن بلکہ تیرویں شب بھی پچیس سفر سے ہے ابھی دیکھیں کیا اعلان ہوتا ہے تو بارہویں کے بارہ دن ہمیں امیر علیہ سنت کے ساتھ مدری مذاکرے میں بھی شرکت کرنی ہے اور جلوس سے ملاد بھی ہوتا رہے روزانہ مدنی مذاکرے روزانہ مدری مذاکرہ روزانہ جلو سے میلاد انشاءاللہ ہم دھوم دھام سے جشن میلاد منائیں گے اور انشاءاللہ اللہ آج کل نہیں بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم انشاءاللہ شاء مدنی چینل کے ناظرین مدنی مقابلہ ذوق ناد کا آٹھواں سلسلہ اور تیسرا کوارٹر فائنل آپ دیکھ رہے ہیں پانچ وڑائی لو چکے ہیں آئیے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے غور سے دیکھیے آپ نے بھی غور سے دیکھنا ہے انہوں نے بھی دیکھنا ہے آئیے مرحلہ شروع کرتے رضا ہے, رضا ہے, رضا ہے, رضا ہے ہمارے دونوں طرف کی ٹیموں کو باری باری ایک ویڈیو دکھائی جائے گی جس میں ناد شریف پڑھ رہے ہوں گے مبلغ دعوت اسلامی اور آپ بتائیں گے کون سی نات پڑھ رہے ہیں توجہ سے دیکھنا ہے غور سے دیکھنا ہے اور اگر آپ اپنے وقت میں نہ بتا سکے تو نمبر آپ کو نہیں ملیں گے آپ کو ایل سی ڈیز کلیئر نظر آ رہی ہیں دونوں طرف دیکھ لیجئے جی یہ کیمرہ بیچ میں ہے اس کو تھوڑا اس کی کوئی جگہ ریپلیس کر سکیں تو آپ کو انشاءاللہ شاء ایل سی ڈیز کلیئر نظر آئیں گے آپ فکر نہیں کریں دونوں طرف ایک ویڈیو چلے گی جس میں ناد پڑی جا رہی ہے لیکن آواز نہیں آئے گی تیار ہیں آپ گلشن اقبال والے جی ان کے لیے ویڈیو پلے کر دیں یہ والا کیمرہ جو ہے اس کی جگہ یہ ان کی ایل سی ڈی کے بیچ میں ہے ویڈیو چلائی جائے گلشن اقبال کی ٹیم کے لیے میں پڑ گئے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے سے ایک ہی بار چلے گی ویڈیو ویڈیو دو بار نہیں چلے گی اب تک کسی کے لیے نہیں چلی ہے ایک ہی بار چلے گی ویڈیو آپ جواب دے دیں یا نہ دے سکیں تیرا سیکنڈ باقی دس سیکنڈ باقی ہیں کچھ سمجھ نہیں آیا ایک بار دکھا دیجیے ویڈیو ایک ہی بار چلتی ہے مجلس کا ایک رول ہے میں نہیں بدل سکتا اگر مجلس اجازت دے تو چلا دے میری طرف سے کوئی منع نہیں ہمارے پیچھے مفت بیٹھے ہیں چار پھر دونوں کو دو دو بار چلانا پڑے گا پھر جو روزانہ آئے گا مدنی مقابلے میں وہ واپس دیکھنا چاہے گا آپ کچھ گیس کر لیجیے آپ اگر چاہیں تو اگر کوئی با... نات پڑھنا چاہیں تو کون سی پڑھ لیتے ہیں ہمارے ناپ کچھ بھی جواب نہیں آپ کا جی آپ کے وقت کے ختم ہونے کے بعد یہ جواب لے رہے ہیں ہم آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا ان مل گیا چلے بھائی دکھائیے کیا ان کا کلام ان کی بتائی گئی ناد درست ہے عجب کرم اللہ بہت ہی پیارا کلام لیکن آپ پہنچ نہ سکے دو نمبر آپ کو اس کے نہیں ملیں گے اب ٹیم کارا دار کے لیے کوئی کلام ہے دیکھنا ہے کون سی ناد پڑی جا رہی ہے ان کے لیے ویڈیو چلائی جائے <تصفح> جی اس کلام کی طرف آپ اشارہ بھی کر دیں گے تو منظور ہوگا کون <سؤال> سا کلام پڑھ رہے تھے یہاں پہنچ گئے حاضرین دیکھیں भुनी چار ہاتھ اٹھے ہوئے کہ ہم پہنچ گئے آپ کا وقت جاری ہے دس سیکنڈ باقی مشورہ جاری ہے شہزادی شہزادی کون فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ یہ کلام تھا یہ کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں اگر ان سے بھی لے لیں آپ کا کیا جواب ہے کچھ مختلف ہے اس سے سلام یا حسین چلے بھائی دکھائیے کون سا کلام ہے حاضرین میں سے درست جواب آیا ہے یا تین نے درست جواب دیا ہے تیری کو سلام سلام یا حسین تیری کو سلام سلام یا حسین ماشاء اللہ اسلامی بھائی کو تحفہ پیش کیا جائے دونوں نے آج ویڈیو دیکھ کر درست کلام نہیں بتا سکے اور دو دو نمبر اس کے حاصل نہیں کر سکے ہیں چھ مرائل ہو چکے ہیں ویڈیو کبھی بہت آسان ہوتی ہے کبھی مشکل ہو جاتی ہے بہرحال ابھی تک سکور بورڈ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے چھ نمبر ہیں تین گلشن اقبال کے کالا دار والوں کے نو نمبر ہیں آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں پھر شروع کریں گے اپنا ساتواں سیگمنٹ اب تک کیا کارکردگی رہی ہے چھ مراحل میں وہ آپ کے سامنے ہے ساتواں مرحلہ آئیے شروع کرتے ہیں کہ نام ہے اشارے اچھے اچھے پیارے پیارے منفرد اور خوشبودار اشارے نعتوں اور منقبتوں کی طرف اشارے آپ کو انشاءاللہ اس میں ملیں گے آئیے شروع کرتے ہیں اشارے یہاں پر دس اشارے ہیں کوئی بھی ایک اشارہ باری باری آپ آئیں گے سلیکٹ کریں گے اور اس میں آپ نے آپس میں کوئی مشورہ نہیں کرنا بات نہیں کرنی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا یہاں سے بھی کوئی نہیں بولے گا آپ آئیں گے اشارہ اٹھائیں گے اور جس سے چاہیں گے پوچھیں گے ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے بہت آسان اشارہ ہو ہو سکتا ہے مشکل ہو اور جو ایک بار جواب دیں گے وہ دوسری بار نہیں دیں گے تین گلشن اقبال کون آئیں گے ہر بھائی کون سا نمبر لیں گے آپ چھتی شرط, چھتی شرط. زور سے چھٹی شریف کی نسبت ہے چھ نمبر چھٹا چھ نمبر اٹھائیے پہلے غور سے دیکھ لیجیے پھر آپ کو ان میں سے لگے کہ کون مشکل میں ان میں ڈال سکتا ہے اس سے کس سے پوچھنا ہے میلاد رضا بھائی میلاد رضا بھائی کو دکھائیے اس طرف دکھائیے کیمرے کو یہ اسکرین پہ دیکھیں گے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کا شیر ہے دو اشارے ہیں اس میں بخت اور چشم و دل کون سا شیر ہے اس سے مراد بخت رکھیے طرح وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا سوچ لیجیے آپ کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے پکا آپ نے شیر سنایا اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے سبحان اللہ اس کو رکھ دیجیے ماشاء اب آپ میں سے کون آئے گا کوئی کسی کا ساتھ اس میں نہیں دے گا ٹیم کھڑا دار آصف بھائی پہلے آئیں گے جی کون سا نمبر لیں گے سات. نمبر سات چل مدینہ کے ساتھ روپ ہیں غور سے پہلے دیکھ لیجئے پھر کس سے پوچھنا ہے یہ بتا دیجئے ہارون بھائی سے دکھائیے ان کو بھی اور اس کیمرے کو دکھائیے کیا ہے اس میں اشارہ امیر اہل سنت کے کسی شیر کی طرف اشارہ ہے اور اس میں دو اشارے بھی ہیں سل بے ایما اور ماں آپ آپس میں کوئی بات نہیں کریں گے ناظرین ہو سکتا ہے بدگما نہیں کریں بتائیے ہارون بھائی سل بے ایما اور ماں کیا اشارہ ہے اس میں کس شیر کی طرف اشارہ ہے آٹھ سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے پانچ سیکنڈ باقی ہیں بہت مشہور زمانہ شیر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے جواب نہیں دیا کون سا شیر تھا آصف بھائی بتایا خوف کھائے جاتا ہے کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جنا ہوش میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا امیر علیہ سنت کا شیر ہے اور آپ جواب نہیں دے سکے دونوں طرف ایک ایک شیر ہو چکا ہے دوبارہ آپ میں سے کون آئے گا آئیے یہ شیر امیر علیہ سنت سے بدل دیا ہے کاش میری ماں نے ہی کاش میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا کس طرح ہے تو اسی طرح پڑا گا تین نمبر تین نمبر جشا شکر کس سے پوچھیں گے سمیع اللہ بھائی دکھائیے اسکرین پر دکھائیے حاضرین کو دکھائیے ناظرین کو دکھائیے کس شیر کی طرف اشارہ ہے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کے شیر کی طرف اشارہ ہے قل اور گفتگو بڑا مشہور شیر عاصف بھائی مسکراہے لگتا ہے یہ پہنچ گئے لیکن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے چودہ سیکنڈ تیرہ بارہ کون سا شیر ہے یہ اس شیر کی اس شیر کو پورا کرنا ہے پانچ سیکنڈ باقی ہے ابھی ذمہ دار گیا آپ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ شیر کا درست جواب نہیں دے سکے کوئی دے گا یہاں سے حاضرین میں سے کس شیر کی طرف اشارہ ہے سہیل بھائی دیں گے ان کیسے کر اپنی سے تیرے اللہ کو اللہ درست جواب دیا ہے ان کو تحفہ دیا جائے آپ کو شعر آتا تھا یاد ہی نہیں تھا کوئی بات نہیں ایک جواب غلط ہو چکا ہے یہاں سے بھی آئیے کون آئے گا اچھا اب ان کی باری ہے جی کون سا نمبر لیں گے آپ چار نمبر اٹھائیں کس سے پوچھیں گے پہلے دیکھ کس سے پوچھیں گے ان میں سے ایک نے جواب دے دیا ہے اب تک عدل بھائی سے عادل بھائی عادل بھائی سے پوچھیں گے یہ ہے چار نمبر کا اشارہ دیکھیں امیر اہل سنت کے کسی شیر کی طرف اشارہ ہے کوئی جواب جواب دینے میں ساتھ نہیں دے گا آپ کا بڑا آسان شیر اشارہ بھی بہت اچھا ہے بنا دے کبھی بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یارب قریب آئے نہ میرے کبھی یا یارب شیر غلط ہے آپ نے درست کر لے پہلا مصرا دوسرا مصرا الگ الگ ہو گیا ہے بنا مجھے آپ کا وقت ختم ہو چکا بنا ہے بنا اور آپ جواب نہیں دے سکے ہیں شیر آپ بتائیں گے چلے بتائیں اپنی باری کا تو آپ نے بتایا نہیں بنا دیں الہی خلوص کا پیکر قریب آئے نہ کبھی میرے ریا یارت قریب آئے میرے کبھی ریا یار جواب یہ والا درست ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ اپنی باری کا جواب نہیں دے سکے اب آئیے اپنی باری کا اشارہ اٹھا لیجئے کون سا نمبر لیں گے نمبر نو, نمبر نو آخری آخری اشارہ ہے دونوں ٹیموں کے لیے ایک ہی اسلائی بھائی رہتے ہیں کون رہ گیا عاصف بھائی عاصف بھائی یہ شعر مکمل یہ شعر پورا کرنا ہے کس کی طرف اشارہ ہے امیر سنت کا شعر ہے اور اس میں تین الفاظ لکھے ہیں حسین منظر اور اشاک کون سا شعر ہے یہ تیرہ سیکنڈ بارہ گیارہ دس نو آٹھ دکھا دے سبز گمبد کا حسین منظر ایک سیکنڈ باقی ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ بھی جواب کی طرف پہنچ نہیں پائے ہوتا ہے بھائی کون بتائے گا آپ بتائیں گے اٹھانے والے آپ ابھی ایک منٹ حاضرین سے لے لیتے ہیں جی مدنی منا بتائے گا کون سا شیر ہے امیر السنت کا وہ کیسا ہنسی منظر ہوگا جب دلہا بنا سرور ہوگا اور شاق تصور کر کر کے بس روتے ہی بس روتے ہی رہ جاتے ہیں سبحان اللہ مشکل کتنا مشکل جواب دیا ہے ماشاء اللہ اس شاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں وہ کیسا حسی منظر ہوگا جب دلہا بنا سرور ہوگا یہ تین الفاظ سے شیر کے اشارہ سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے دونوں طرف کوئی رہتا ہے آپ نے سے ادنان بھائی آ جائیں اچھا, اچھا اچھا ابھی تک کتنے ہو گئے آپ نے پوچھ لیا ہے نا آپ آ جائیے کھارا در والے دس نمبر نکالیں گے کس سے پوچھیں گے ایک ہی رہ گئے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمان کے کسی شیر کی طرف اشارہ ہے کس شیر کی طرف ہے دو اشارے ہیں بچنے کی اور <سؤال> ہو گئے میرے بچنے کی سورت کیجئے کچھ میرے بچنے کی سورت کیجئے اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا غلط مکمل کر رہے ہیں میرے بچنے کی کچھ سورت کیجئے اب تو جو ہونا ہے آقا وہ ہو گیا کچھ غلطی ہے ایک بار کوشش اب کر میرے لیں. بچنے کی سورت کیجئے اب تو جو ہونا ہے آقا وہ ہو گیا اب تو جو ہونا ہونا ہے سو ہو گیا آپ شیر مکمل نہیں کر سکے ہیں درست آپ کو موقع دیا گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا ہے وہ ہو گیا یہ شیر تھا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا آپ شیر کافی گما پھرا کے لائے اس جواب کو درست نہیں مانا جائے گا اس لیے یہ نمبر بھی نہیں ملے گا چھ اشارے ہوئے اور کس نے کتنے جواب دیے سکور اسکور بورڈ پہ دیکھیں گے آپ میں سے کون اشارہ لے گا جس نے اب تک کوئی اشارہ نہیں اٹھایا کوئی اور کوئی اور اسلامی بھائی ہمت نہیں کر آپ آئیں گے آئیں جلدی سے آئیں کون سا نمبر لیں گے پانچ نمبر نکالیں جی آپ کے لیے ہے یہ اشارہ بتائیں گے آپ آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب لقب کس کا ہے آسما خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خان لقب کس کا ہے کس کا ہے تیرہ تیرا اعلیٰ حضرت کے مشہور شیر کی طرف یہ اشارہ تھا لیکن اشارہ مشکل تھا ماشاء اللہ کیا نام ہے آپ کا احمد رضا احمد رضا بھائی کو توحفہ دیا جائے سبحان اللہ مدینہ شریف کا اسم سرما ماشاء اللہ مدنی پرچم مدنی پرچم ماشاءاللہ اور کون آئے گا ایک اور اشارہ لے لیتے ہیں آپ آ جائیں امامے والے بھائی آ جائیں جلدی آ جائیں دس نمبر اٹھا لیا تھا نا جلدی سے آئے کون سا نمبر لیں گے آپ نمبر دو نمبر دو لیجئے اٹھائیے اس کے پیچھے جو اشارہ ہے وہ بھی بتانا ہے ناظرین کو دکھائیں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی شیر ہے اور دو اشارے ہیں پیا ہے اور خمار نہیں بتا مشہور ہے آپ کو آتا ہوگا کون بتائے گا یہ اشارہ آپ بپو بتائیں گے اور کوئی بتائے گا وہ اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ بتائیں گے کس شیر کی طرف ہے یہ اشارہ کھڑے ہو جائیں جلدی سے محمد جو نے شروع سے پیا ہے جام محمد محبت محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا خما رہے گا آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی بھی اچھی تیاری ہے حاضرین ماشاءاللہ اچھے سے شیر تیار کر کے آتے ہیں خوشی ہوتی ہے مرحبا آیا کریں اسی طرح باب المدینہ والوں کے لیے تو یہ بڑا اچھا موقع ہے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں سات مرائل سے گزر کر ہماری ان دونوں ٹیموں کا کیا اسکور ہے اشارے میں کس کی کیا کارکردگی رہی اشارے میں دونوں نے کھارا دار والوں نے ایک نمبر لیا ہے گلشن اقبال والوں نے ایک بھی نمبر نہیں لیا اس طرح دس نمبر ہے کھارا دار والوں کے گلشن اقبال والوں کے چھ اور اب بہت معاملہ سخت ہو گیا ہے اب آپ کے لیے آپ کو آخری تینوں مرحلے میں آپ نے زیرو زیرو نمبر لیے کوئی بات نہیں ابھی ایک مرحلہ باقی ہے اور اس میں فیصلہ ہونا ہے شیر مکمل کرنا ہوتا ہے دس نمبر کا یہ مرحلہ ہے اور آپ کو کمی تو صرف چار نمبر کی ہے تو کوئی بات نہیں ہو سکتا آپ ہی جیتنے والے ہوں آئیے بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی طرف سل الحبیب صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ حاضرین نے ان کا ساتھ دینا ہے اور آپ نے جوش اور ہوش مندی کے ساتھ ان اشار کو مکمل کرنا ہے دس اشار ہیں دس نمبر ہیں ہر نمبر ہر شیر پر ایک نمبر ملے گا اور اگر شیر غلط بتایا یا نہ بتا سکے یا پورا نہ کر سکے یا درست پورا, پورا نہ کر سکے ان چاروں صورتوں میں آپ کو نمبر کم کرنے کی ترکیب بنے گی اس لیے سوچ سمجھ کر آپ جواب دیں گے دس اشار ہیں پہلا شیر پڑھنے جا رہا ہوں اپنے بیل چیک کر لیں جو پہلے بیل بجائے گا وہ شیر پورا کرے گا بیل سات بجی تو ہم ریویو دیکھیں گے اور اگر کسی نے بیل نہ بجائی تو پہلا مصرا میں میری پڑھنے کی ذمہ داری دوسرا آپ نے پورا کرنا ہے پہلا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شعر ہے فضل رب سے تیم گلشن اقبال نے فضل رب سے فضل رب سے پھر کمی کس بات کی ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا سوچ لیجئے جی آپ شعر درست مکمل کرنے کے پابند ہیں فضل رب سے پھر کمی آپ نے کہا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو گیارہ دیکھیں ابھی کچھ آپ ترکی بنا سکتے ہیں پھر وقت گزر جائے گا فضل رب سے پڑھے پڑھے یہی شیر درست ہے فضل رب سے پھر کمی کس بات کی آگے مجھ کو صحرائے مدینہ مل آپ نے شیر مکمل کیا نے وقت میں فضل رب سے پھر کمی کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طےبہ مل گیا آپ نے کہا تھا مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا شیر درست لیا تھا آپ نے پکر لیا تھا درست نہیں مکمل کر سکے آپ کا ایک نمبر کم ہو جائے گا آپ سے بھی محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں وہ مایوس ہو رہے ہیں کچھ کچھ مایوس نہ ہو ابھی کافی <سؤال> مقابلہ باقی ہے اگلا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے آپ سے بس آپ ہی دار <سؤال> دائیس سیکنڈ باقی <سؤال> دیکھیں غلط شیر نہ پڑ دیجئے گا آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی آپ کا ادنا گداگر سبز گمبت دیکھ کر ابھی باقی ہے وقت چاہیں تو آپ سے شیر چینج کر سکتے ہیں ہے کوئی تبدیلی آصف بھائی آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہے یا نبی آپ نے کہا آپ کا ادنا گداگر سبز گمبت دیکھ کر آپ کا جواب درست ہو چکا ہے ایک نمبر اور مل گیا ہے دو شیر ہو چکے ہیں تیسرا شیر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے انہیں جانا کون پورا کرے گا بتائیے انہیں جانا مجلس بہت قریب ہے دونوں کا بیل بجانا پتہ نہیں چل رہا ہے اور گلشن اقبال والوں کو نمبر کی زیادہ ضرورت ہے کچھ درود پاک کے ذریعے ان کا مرہم کیے جائیں لام سم اللہ السل پروش ادام سم اللہ جی ریویو دیکھیں گے ہمارے ناظرین اور فیصلہ کریں گے آپ خود دیکھ کر کے کس نے پہلے بیل بجائی ہے جو پہلے بیل بجائے ہوں گے انہیں شیر پورا کرنا ہے کیا فیصلہ ہے مجلس کا حاضرین نہیں فیصلہ کریں بھائی گلشن اقبال آپ شیر پورا کریں انہیں جانا انہیں مان نہ رکھا غیر سے کام دل الحمد ہمد میں دنیا سے مسلمان گیا تین سیکنڈ آپ نے شیر مکمل کر دیا ہے انہیں جانا کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے آپ شیور ہیں آپ نے پڑھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لاہل حمد میں دنیا سے مسلمان گیا آپ کو چاہیے کہ مزید کچھ شیر سنا کریں میرا مرادی شیر یہی تھا جواب بالکل درست ہے تین شیر ہو چکے ہیں دیکھیں کون اگلا شعر پورا کرتا ہے شیر ہے نوری چادر جی کھارا در والوں نے بیل بجائی شیر پورا کریں سوچ رہے ہیں کیا کر دیا غلط پڑا یا نہ پڑھ سکے تو نمبر نہیں ملیں گے آپ کا وقت کم ہے پندرہ سیکنڈ باقی ہیں بہت ٹائٹ مقابلہ چل رہا ہے آپ کا وقت کم ہے دس سیکنڈ باقی ہیں اگر شیر نہ پڑھ سکے تو ایک نمبر کم ہو جائے گا آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے نوری چادر آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ جواب نہیں دے سکے نوری چادر تنی ہے کعبے پر بارش اللہ کے کرم کی ہے جواب نہ دے سکے نمبر ایک کم ہو جائے گا گیارہ سے دس نمبر ہو چکے دون چار دون دون دون دون دون دون دون ہیں چار شعر ہو چکے ہیں اور ابھی چھ شعر باقی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگلا شعر ہے دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے نہ آسمان جی کس نے بیل بجائی ہے پہلے گلشن اقبال مجھے پھر سے ریویو دیکھیں گے دیکھیں اگر غلط جواب آ, بیل بجانے والوں نے غلط جواب دیا تو ایک दो نمبر کٹ جاتا ہے سوچ سمجھ کر درود پاک پڑے ہمیں گے آج نہیں تو کل سہی جی بھائی دیکھیں گے ریویو کون بلاتا پہلے کس نے بیل بجائی ہے پہلے کون مکمل کرے گا شیر دوسری بار آج ریویو دیکھ رہے ہیں گلشن اقبال فیصلہ مجلس کرے گی جی گلشن اقبال نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاں مدینہ تپیدہ ہونا تھا شیر درست مکمل کرنا ہے حضور خاں مدینہ تپیدہ تپیدہ نہیں ہے خمیدہ ہونا تھا خمیدہ ہونا تھا آپ نے کہا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے ایک سیکنڈ باقی ہے آپ کا وقت ختم ہوا آپ نے کہا نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا حضور خاک کے مدینہ خمیدہ ہونا تھا جواب درست ہو چکا ہے کتنے شیر ہو گئے پانچ پانچ شیر ہو چکے ہیں اور تین نمبر کی کمی ہے گلشن والوں کو کھارا دار والے سوچ میں ہے اب کیا کریں शेर شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے محفوظ آپ کا شیر ہے کھارا دار والوں نے بیل بجائی بہت پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے ابھی ایک ہی لفظ سنا ہے کئی اشار آتے ہوں گے اس سے چودہ تیرہ بارہ دس آپ کا وقت جاری ہے دیکھیں ملنے ملنے اگر بولنے غلط بولنے شیر پڑا تو ایک نمبر کم ہو جائے گا محفوظ, جس محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو آپ نے کہا محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے اور بھی کوئی آتا ہے محفوظ سے شعر اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو میرا برادی شعر تھا یہی جواب بالکل درست ہے آپ کے ساتھ شعر ہو چکے ہیں آخری تین شعر باقی ہیں کھارا دار والے چھ شعر ہو چکے ہیں کھارا دار والے گیارہ نمبر پہ, پہ پہنچ چکے ہیں ساتواں شعر شعر ہے خم ہو گئی گلشن اقبال خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے یہ ہے ہمارا دیکھیں کوئی اور شعر نہ ہو شور ہیں آپ سولہ سیکنڈ باقی ہیں بدلنا ہو تو دیکھیں بدلنا ہو تو اورنگی ٹاؤن والوں نے بدلا تھا ایک نمبر کم ہو گیا آپ نے پڑھا خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے سون ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبا ہے ہمارا جواب درست ہو گیا ہے ایک نمبر اور مل گیا ہے ہمارے گلشن اقبال والوں کو آٹھ نمبر ہو چکے ہیں اور اب تینوں جواب آپ نے دینے ہیں سات شیر ہو چکے ہیں آٹھواں شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے پھر میسر کھالا در پھر میسر دو الفاظ سن کر آپ نے بیل بجائی آٹھواں شیر ہے اور اٹھارہ سیکنڈ باقی ہے جلدی پورا کیجیے جی پھر میسر ہو مجھے وقوف ارفات پھر میسر ہو کاش مجھے وقوف اراف میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مستلفا اور مینا کا دیکھو ارفات جلوا میں مستلفا اور پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف ارافات ارفات آپ کا جواب درست ہو چکا ہے پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف ارفا جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں آٹھ شیر ہو گئے ہیں اور اب کھارا دار والوں کی واضح برتری ہے نظر آ رہا ہے اب دو شیر باقی ہیں دیکھے کون پورا کرتا ہے شیر ہے نہیں جانتا یہ مدینے کے آداب کون پورا کرے گا امیر احل سنت کا بڑا ہی پیارا شیر نہیں جانتا یہ مدینے کے آداب کیا آدمی ہے کیا بات ہے کوئی پورا کر دے گا بارہ گیارہ پانچ سیکنڈ باقی ہیں کوئی بھی بیل بجانے کو تیار نہیں ہے شیر ہے نہیں جانتا یہ مدینے کے آداب یہ تیرہ ہے تیرہ بھلا یا برا ہے کوئی پورا نہیں کر سکا اس کو نمبر کسی کو نہیں ملے گا نو شیر ہو چکے ہیں دسواں شیر نو شیر ہو چکے ہیں دسواں شیر آخری شیر ہے دیکھیے کون پورا کرتا ہے مدینے ہمیں لے گیا تھا یہ کون پورا کرے گا آپ ان کو دیتے تو ریپلے دیکھنے کی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے کیونکہ مقابلہ چکا ہو چکا فیصلہ ہو چکا ہے آپ ان کو موقع دیتے ہیں یہ پڑے بھائی مدینہ ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا آگے شیر پورا کرنا ہے آپ نے بیل بجائی ہے مدینہ ہمیں لے گیا تھا مقدر یہ تو ایک مصرا ہے مدینے میں کیسا سرور آ رہا پورا نہیں ہوا یہ ایک مصرا ہے انہوں نے بیل بجائی تھی اگر ان کی طرف آ جاتا تو کیا ہوتا اب پورا کریں گے نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کے گھر مدینے میں کیسا شروع یہ شیر اب مکمل ہوا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا یہ مدنی مقابلہ آج کا مکمل ہوا ہے کھارا دار والے سیمی فائنل میں جا چکے ہیں آپ کو مبارک ہو اور آپ کا مدنی مقابلہ آپ کا مدری مقابلہ انشاءاللہ شاء جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع کے بعد ہوگا ذوق ناک کا دوسرا سیمی فائنل ان کا ہوگا اور کل ہے آخری کوارٹر فائنل آپ نے دیکھنا ہے کل بھی انشاءاللہ رات تقریباً نو بجے باب المدینہ کراچی عالمی مندری مرکز فیضان مدینہ سے فیضان اعلیٰ حضرت ٹرانسمیشن برائے راست ہوگی کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی سجاد افطاری دامت برکات ملالیہ بھی ہوں گے اور بھی ان مبل ہمارے ساتھ آپ کل کا سلسلہ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا آج آپ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے کتنے بھائی تھے جواب ہے دو بھائی حسن رضا خان صاحب اور محمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی اور اس کے جواب دینے والوں میں سے ہیں مولانا رضا علی خان صاحب حسن رضا خان صاحب اور رضا علی خان صاحب درست جواب دینے والوں میں سے چند کے نام ہم لے لیتے ہیں قمر اقبال خاک والے مدینہ شیخو اعجاز خوشاب بنتے محمد امیر پنجاب خواجہ زین مظفر گڑھ بنتے نازر حسین خان پور منصور اتاری چکوال فخر عالم میاں والی اکرام الدین پشاور بنتے امیر بن سیرا یا مان سیرا محمد شفیق اتاری واکین محمد ادریس جنا والا بنتے جاوید راول پنڈی بنتے کلیم زمزم نگر توقیر شاہد ننکانہ جبران احمد سانگڑ امتیاز احمد منڈی بہود اور بھی کئیوں نے جوابات دیے ہیں اور کسی ایک کے لیے ہے قرآن دازی سے نکلے گا بزری ڈاک مقدس طائف کے لیے اٹھائیں قرآن دازی کر لیں جیتنے والی ٹیم والوں سے کروانا چاہیے یہ جا رہے ہیں اسے خواجہ زین قادری مظفر گھڑ ان کے لیے ہے یہ مقدس طائف کا بزری ڈاک پہنچنے والا توفہ آج ہمارے ساتھ گلشن اقبال اور کارادار کی ٹیمیں تھی آج ہم ان کو رخصت کریں گے آپ ہمارے ساتھ آگے مقابلے میں نہیں ہیں ان کو تعائف پیش کریں باپو جلدی جلدی اسکور بورڈ دکھائیے دیکھتے ہیں کس طرح آج آٹھ مراحل سے یہ گزرے ہیں جلدی جلدی آپ لگا آٹھ مراحل آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح انہوں نے پورے کیے ماشاءاللہ مدری چینل کے ناظرین کل انشاءاللہ شاء اب سے پھر ہماری ملاقات ہوگی آئیے نعرہ لگاتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ فزاني على حضرات طلوا على الحبيب صلى الله تعالى